الرؤي مين بسم الله الرحمن الرحيم واذا قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بنا ولكن لي يطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فاصرهن اليك تیندر جو تین مثالیں بیان ہوئی تھیں ان میں سے یہ آج آخری مثال بیان کی جا رہی ہے تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا اللہ براہیم علاء نبینہ علیہ سات و السلام کا ایک قصہ بیان فرمایا ایک انتہائی حیران کن بات ہے حضرت عزیر علیہ سات و السلام نے سوال کیا تو انہیں جواب دینے کے لیے رب بارک و نے سو سال انتظار کروایا کتنے سال سو سال پورے سو سال کے بعد جواب دیا رزیر علیہ سادت السلام کو اور ادھر حضرت سیدنا ابراہیم علاء نبینہ علیہ سعود السلام نے سوال کیا تو انہیں فوراً جواب دے دیا گیا کچھ وقت لگا کہ پرندے مانوس ہو جائیں آپ سے تو ساتھ ہی جواب آ گیا وہاں سو سال پورا اور یہاں کچھ ہی دیر ہے جی اللہ اکبر اس سے ثابت ہوتا ہے مسئلہ کوئی بھی بندہ کسی سے کوئی سوال پوچھے آگے سے جواب آنے میں تاخیر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بدمزاجی نہ دکھائے بدمزاجی نہ دکھائے کئی لوگ جو ہے نا واٹس ایپ پہ میسج کر کے آگے سے بد بدماشی شروع کر دیتے ہیں اگر جواب نہیں آیا جی یہ ہو گئے جی آپ کون سے مولوی ہیں جی آپ کون سے مفتی ہیں نوز ایک دوست ہے ہمارے وہ آئے میرے پاس ادھر ان کا ایک دوست ہے اس کا کوئی مسئلہ ہے انیس سو بانوے میں اس نے نکاح فرمایا تھا اپنا دوڑتے وہ نکاح کیا تھا انہوں نے تو اس وقت انہوں نے کوئی ڈنڈے پھینٹے مارے تو چھوڑ دیا اس نے ایسے چھوڑ دیا طلاق نہیں دی تھی تو اب جا کے اسے یاد آیا وہ تو میری بیوی بنتی ہے جب کہ اس نے آگے شادی کر لی تو بچے اس کے وہاں بھی بھلے ہو گئے بڑے بڑے جوان بچے ہو گئے اس نے اپنے بچوں کی شادی کر لی تو اس کی پرانی محبت پھڑکی تو اس نے کہا کہ وہ تو میری بنتی ہے دعویٰ کر دیا اس نے اب اس نے کہا کہ کسی مفتی صاحب سے بات کروایا ہے وہ دوست اس نے اسے بتایا کہ میرا, میرا وہ مصروف ہوتے ہیں تو آپ ذرا دھیان سے فون کرنا کہتا ہے وہ دو گھنٹے پورے بات کروں گا میں مسئلہ پوچھنے کے لیے اس نے کہا اتنا تو وقت نہیں ہوتا اس کے پاس کہنے لگا پھر میں اسے مفتی نہیں مانتا جو مجھے غریب کی بات نہیں سن سکتا دو گھنٹے تو دو گھنٹے کی اوقات ہی کیا ہے بھلا بتائیں اب وہ تو بندہ ہے بیچارا ایسا تو وہ آگے سے وہ سمجھ رہا ہے سارے ایسے ہیں اللہ تبارک و بطالہ سمجھتا فرمائے تو یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے لوگوں کو وقت برباد کرنا لوگوں کے تو ایسے سمجھے سواک سمجھتے ہیں کوئی فون کریں گے ہاں جی السلام علیکم ہاں علیکم السلام یہ مسئلہ پوچھو مسئلہ پوچھنا تھا جی پوچھیں جی ٹائم ہے وہ پوچھیں جی مصروف تو نہیں ہے پوچھیں جی نہیں جی پھر بھی دسو چلو میں بعد میں کر لوں گا دماغ خراب ہے تیرا ابھی کیا چار پانچ بار تو ایک ہی بات پوچھ چکا ہے چار پانچ بار کہہ چکے ہیں پوچھ یار کیا پوچھنا نے نہیں جی آپ کا وقت کا میں نے کہا یہ کیا ہو رہا حرج تو یہ نہیں بھائی فون کئی سارے دوست ہیں وہ مسئلہ پوچھیں گے فون کریں گے انہیں کہا جائے دیکھ کے بتاتے ہیں آپ پھر کون سے مولوی ہو جو آپ کو دیکھ کے بتاتے ہیں دیکھنے والی تو بات یہ کیا بات ہو گئی اور فتاب ریشی میں عالم ترم علم فرما عالم کے لیے عالم وہ ہوتا ہے کہ جو صحیح دینی مسئلہ جو کتابوں سے نکال سکے وہ عالم ہوتا ہے ہر وقت یاد رہنا یہ کہاں سے نکال لیے نوں تو بتائیں اللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ قادر ہے یہ نہیں کہ وہ علیہ السلام سوال کریں رب فوراً جواب دے دے ہے جی دکھانا تو کتھے کتھ ہے نا آپ تو جیسے سوئے تھے ویسے کھڑے ہو گئے تھا گدھا،, گدھا کیسے زندہ ہوا گوشت جسم پر اور وہ ہینگنے لگتا وہ چلنے لگتا تو اسی وقت جواب ہو سکتا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سو سال پورے حضرت عزیر کو اپنے پاک پیغمبر کو انتظار کروایا آپ کون ہے بھئی ایک دن سے اکھڑ پان اکھڑ پان دکھانے والے ایسی حرکتیں کرنے والے تو نہیں بھئی انتظار بندہ کر لے تو اسے موت نہیں آتی ہم بڑھ بڑے علماء کو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ لوگ انجھ ہوتے ہیں آپ سے مسئلہ پوچھتا آپ نے جواب نہیں دیا یہ کیا ہوا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کا جواب بھی جائے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کا جواب بھی جائے نہیں لوگ آگے سے اکھڑ پن دکھائیں گے میسج کریں گے میسج کرنے کے بعد پھر ڈیلیٹ کر دیں گے الٹا تکلیف دیں گے یہ اداب پتنیاں ہو ہمارے لوگوں کو آئیں گے کب یہ تربیت بالکل نہیں ہے ہمارے لوگوں کو ایسی تکلیف میں پھر دفاع ہوگئے کم از کم اپنی جو علت بھی پیش ہے وہ تو بیان کر دیتا کہ اگلے کو تکلیف تو نہ ہو یا نہیں پہلی بات یہ کہ چھوٹا بندہ جو ہے نا اپنے بڑے کو کسی بھی بڑے کو میسج کرنے لگے تو پہلے سوچے کہ میں یہ میسج کر رہا ہوں مجھے دوبارہ وہاں سے حضف تو نہیں کرنا پڑے گا اگر حذف کرنا پڑے تو پھر اس کا عذر بیان کی جائے فوراً ہی تاکہ اگلے بندے کو تکلیف نہ ہو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر حضرت علیہ السلام اب یہاں پہ ایک وجہ جو ہے نا تاخیر کی یہ نہ تاخیر کی نہیں یہاں عزہ علیہ میں کس سر نے بیان فرمایا تو ان کا نام نہیں لیا ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا تو وہاں ان کا نام لیا ازیر علیہ السلام کا نام تو پہلے بھی قرآن کریم میں آ چکے نا وکالت اللہ قرآن ٹھیک ہے نا لیکن یہاں پر نام نہیں ہے اللہ اکبر علماء فرماتے ہیں حضرت سعید اللہ ابراہیم حضرت سعید اللہ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں ان کے سوال میں اور ابراہیم علیہ السلام کے سوال میں دونوں میں ایک فرق ہے وجیا کہ ابراہیم علیہ ساتو السلام کے کلام میں ادب کا پہلو زیادہ ہے ادب وہاں بھی ہے لیکن یہاں بہت زیادہ ادب ہے ابراہیم علیہ سات السلام کے قصے میں اس لیے اللہ تبارک وطالع نے وہاں پہ نام نہیں لیا یہاں پہ ابراہیم علیہ سات السلام کا نام بھی ساتھ ذکر کیا اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ سات السلام آپ جا رہے ہیں دریا کے کنارے پر حضرت ابراہیم علیہ و علیہ سات السلام نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بندہ مرا ہوا پڑا ہے سمندر سے باہر نکلا ہے اس نے باہر پھینک دیا اسے تو جب وہ باہر آیا تو بالکل اتنا باہر بھی نہیں تھا کہ بالکل پانی کے قریب ہی تھا مچھلیاں بھی اسے نوچ رہی ہیں پرندے بھی کھا رہے ہیں اور زمینی جانور جو چلنے والے ہیں وہ بھی آ کے اسے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی اس طرح کر کے کھائے جا رہے ہیں تو حضرت سیکرم علاء علیہ نبینہ و علیہ السلام آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دیکھ کر عرض کیا ہاں جی وہ عرض کیا کیا یہ آپ مبارکہ دیکھیں بحض براہیم اور فتح موتا اللہ تعالیٰ نے ارشا فرمائے کہ ابراہیم علیہ صاحب السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب آر اللہ اکبر انداز دیکھیں کیسا ہے لفظ دیکھیں کیسا چناؤ کیا اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی رب اے میرے پالنے والے میرے تربیت فرمانے والے تو ہی میری تربیت فرماتا رہا ہے میری علمی بھی خلکی بھی خلکی بھی ہر طرح کی تو ہی تربیت کرتا ہے تو پھر یہ سوال بھی تو میرے تجھ سے ہی کرنا بنتا ہے نا اے میں تجھ سے ہی کروں گا میں اور کہاں جاؤں پوچھنے کے لیے تو ہی مولا رب آرے یہاں پہ الہی بھی ہو سکتا تھا یا خال کی بھی کہہ سکتے تھے یا مالک کی بھی کہہ سکتے تھے لیکن یہاں پہ کیا فرمایا رب پہ نہیں ہے میرے پالنے والے اللہ بندہ بارک و تعالی کا جو رب ہے نا وہ صرف روٹی دینا رب یہ معنی نہیں ہے بلکہ یہ علم دینا نا یہ بھی تبارک و تعالی کے رب ہونے پر رب ہونے کی شان کا اظہار ہے کہ رب تبارک و تعالی جیسے کئیوں کو روٹی دے دیتا ہے کئیوں کو علم فرما دیتا ہے یہ بھی اس صفر دربوبیت کا اظہار ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فينا اپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی ردینا قسمت الجبار فينا اپنے رب تبارک و تعالی کی تقسیم پر بڑا راضی ہوں لنا علم وللجهال مال کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے اور جہلوں کو مال عطا فرمایا ہے جہلوں کو مال دے دیا اور ہمیں کیا دیا ہے علم عطا فرمایا ہے تو رب تبارک و کا ابراہیم علیہ السلام کا رب آرینی کہنا کہ مولا آرینی مجھے دکھا مجھے دکھا دے قیفہ توہی الموتہ تو مردوں کو زندہ کیسے فرمائے گا مردوں کو زندہ کیسے فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما یہاں پہ کئی بد باطن یہ وہم ہلا سکتے تھے لوگوں میں لوگوں کا جن خراب کر سکتے تھے کہ دیکھیں جی برائے علیہ سات کو بھی ایمان نہیں تھا رب تبارک و تعالی کیسے مردوں کو زندہ کرے گا تو اگر ہمارا ایمان متزلزل ہو گیا دائیں بائیں ہو گیا ہے تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے آگے سوال کیا بتائیں یار رب ہو کے سوال کرے رب تبارک کو بتا رہا علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے نا کہ ان کے دل کے اندر یہ جو سوال پیدا ہوا یہ سوال کا دائیا پیدا ہوا اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب شک ہے یا پھر صرف حصول اطمینان ہے کیونکہ یقین کے بعد ایمان کے بعد ایک درجہ جو ہے وہ اطمینان کا ہے کس کا درجہ ہے اطمینان کا درجہ کس کے بعد ہے ایمان اور یقین کے بعد اللہ اکبر کبیرہ رب تبارک و تعالی نے حضرت علیہ السلام سے سوال کیا اور آگے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے آگے جواب دیا سوال کیا ہے اللہ تعالی نے ارشا کالا تومن ابراہیم تیرا ایمان نہیں ہے اللہ اکبر یہ پہلے بھی یہ بات پچھلا جو جملہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا رب مولا مجھے دکھا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا یہ سوال نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا ایسا ہو نہیں سکتا بلکہ سوال ہی کیفیت سے ہے کس سے سوال کیا ہے کیفیت سے سوال کیا ہے مولا تو زندہ کرے گا میں کیفیت پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیفیت کیا ہوگی وہ کس طرح زندہ ہوں گے وہ سوال کیا کیفیت کا رب تبارک و نے مزید اس پر سوال کیفیت کے متعلق ہے انہیں شک نہیں ہے رب تبارک و کے مہیے ہونے پر مردوں کو زندہ کرنے والے ہونے پر شک نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام اسلام کو لیکن رفتبارک و تعالیٰ نے کسی بد باطن کی طرف سے یہ وام پھیلایا جا سکتا تھا مزید سوال کیا ربطالیہ نے میں اولم تو من ابراہیم تیرا ایمان نہیں یقین نہیں ہے تجھے ابراہیم اس بات پر کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا مولا کیوں نہیں یہ تو زندہ بلا کل مینا کل بھی مولا میں چاہتا ہوں ایک خبر جو ہے کیا ہو جائے مشاہدے میں کل بھی تو میرا دل بھی مطمئن ہو جائے گا میرا دل بھی اطمینان کی کہتے ہیں وہ جب ہم چھوٹے تھے اس وقت آپ کو پتا ہوگا اس وقت یہ بجلی تو ہوتی تھی جب یہ نہیں ہوتی تھی تو پھر ہر گھر میں یو پی ایس تو بعد میں ہے سارا سارا نظام بعد میں ہوا ہے پہلے دیوے جلائے کرتے تھے ہے یا نہیں وہ کہتے ہیں دیویا وہ مٹی والا دیوا ہوتا تھا یا دوسرا چمنی جسے کہتے تھے لوہے والی ہم خود اسی پہ پڑھتے رہے تو وہ دیا جو ہوتا تھا نا اس کی وٹ ہوتی ہے ایک یہ عجیب سا لگ رہا ہے ایک وٹ ہوتی ہے اس کی ہوا چل رہی ہو نا تو اس کی جو لاٹ اور روشنی نکلتی ہے اس کو لاٹ کہتے تھے اردو میں بھی لاٹ ہی کہتے ہیں اسے تو وہ ہوا چل رہی ہو تو وہ لاٹ اس طرح ہوتی ہے دائیں <سجل> بائیں ہوتی ہے ادھر کی ہوا ہے تو ادھر کو جھک گئی ادھر کی آئی تو ادھر کو گئی ادھر کی آئی تو ادھر تو ادھر کی آئی تو ادھر تو اسے کہتے ہیں کہ یہ اس کی کیفیت غیر اطمینانی ہے کون سی ہے غیر اطمینانی کیفیت ہے اس کی اچھا جب ہوا دائیں بائیں کی ساری ٹھہر جائے تو بالکل اس کی لاٹ جو ہے بالکل سیدھی ٹھہر جائے ایک ہی جگہ پہ اسے اطمینان آ جائے تو پھر عربی زبان کے اندر کہتے ہیں اطمانہ سراج کیا کہتے ہیں اطمن سراج, سراج کہتے ہیں کہ سراج یعنی چراغ جو ہے یہ اب مطمئن ہو گیا ہے یہ کیا ہو گیا ہے مطمئن ہو گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس سے اب ادھر سے کوئی جھکانے والی چیز نہیں آ رہی تو دل کی جو دل کا جو اطمینان ہے نا دل کی کیفیت کا یعنی ایمان اور یقین کے بعد بھی دل کا ایک طرح سے پریشان ہونا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے ایمان ہے اسے یقین ہے اسے لیکن جب خبر آ جائے خبر جو ہے وہ یقین تو ہوتا ہے ربت بارک و تعار کو صرف ہی السلام کو یہ خبر دے دی کہ آپ کی جو امت ہے پیچھے علاوہ کچھ ہزار لوگوں کے چھ لاکھ میں سے سارے کے سارے لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے ہیں سارے, کے سارے لوگ بچڑے کی پوجا کرنے لگے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں تختیاں پکڑی ہوئی تھی اتنا جلال نہیں آیا کہ آپ کے ہاتھ سے تختیاں چھوٹ جائیں وہی زمین پر گر جائیں اتنا جلال نہیں آیا سننا ضرور ہے آپ نے رب تبارک و سے لیکن جیسے ہی اپنی قوم کے پاس پہنچے حضرت سیدنا موس علیہ نبی جناب علیہ السلام تو آپ نے جیسے دیکھا اتنا جلال آیا اب چونکہ سن تو پہلے چونکہ تھے خبر ہے یقین بھی ہے لیکن جیسے دیکھا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا حضرت موسل کے ہاتھ سے وہ تختیاں جو لے کر آئے تھے ربت بارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہاتھ سے زمین پر گر پڑ تو یہ فرق ہوتا ہے خبر کے ملنے میں اور مشاہدہ مشاہدہ اطمینان ہو جاتا ہے مشاہدہ کیا ہو جاتا ہے اطمینان ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی کی کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوق کے جو دل ہیں نا رب تبارک و تعالی کی اپنے دست قدرت جیسے اس کی شان ہے اس کی دو انگلیوں کے مابین ہے ف اس لیے علماء فرماتے حضور ہیں،, ہیں بندے کو چاہیے کہ ہر وقت دعا کرے مولا میرا ایمان سلامت رکھنا کیونکہ دو انگلیوں میں جو چیز ہونا نا مثال کے طور پر کوئی بھی شے ہے جس یہ دونگلوں کے درمیان آ گئی ہے جیسے چاہیں اسے ہلاتے رہیں تو بتائیں یہ ہل رہی نہیں ہل رہی جس طرح چاہیں اس کو پھیر دیں ہے یا نہیں ایسا مطلب عقلِ سد اسام ڈرا رہے ہیں اپنی امت کو اپنی ایمان کے بارے میں فکر مند رہنا بے فکر کبھی بھی نہ ہونا کیونکہ رب تب پوری امت کے پوری مخلوق کے مخلوق کے پوری مخلوق کے جو دل ہیں رب تبارک و تعالی کہ اس طرح دو انگلیوں کے مابین ہیں ہیں اللہ اکبر کبیرہ اور ایک علماء یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا جو دل ہے نا کہ وہ اسی طرح ہے جیسے ایک پتہ ہو خشک کسی درخت کا اور چٹیل میدان میں پڑا ہو اور ہوا آ رہی ہو ہوا کبھی ادھر اڑا کے ادھر لے جائے ادھر سے اڑا کے ادھر لے جائے اس طرح کر کے اسے اڑاتی رہے ہیں اور اللہ تمہارے و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے لیے مردوں اور عورتوں اہل ایمان کے لیے ایک نسخہ تا فرمایا ان کے دلوں کے مطمئن ہونے کا ان کا دل جو ہے وہ جناب دائیں بائیں نہ ہو جیسے آپ مصال میں مثال دے رہا ہوں جو روز مرہ ہمارے ساتھ بیتتی ہے وہ کھانے کو کوئی چیز دل کر رہی ہو تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار ایک دل کر رہا ہے کہ بریانی کھا لیں ایک دل کر رہا ہے کہ پلاؤ کھا لیں دل تو ایک ہوتا ہے وہی دل کبھی ادھر جھکتا ہے کبھی ادھر جھکتا ہے یا نہیں اس میں اطمینان نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا اطمینان کا نسخہ دیا یقین سے بھی اگلا ایمان سے بھی اگلا درجہ تمہیں حاصل ہو سکتا ہے صرف مجھے یاد کرتے رہو کتنی بڑی بات ہے صرف مجھے یاد کرتے رہو مطلب کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر جو ہے یہ بندے کے دل کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کیفیت کو پیدا کر دیتا ہے اطمینان دی کی کیفیت اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ فرماتے آ فرماتے ہیں کہ میں نے رفتار کو تعالیٰ کو پہچانا رب تو ربی میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے بے فصل عزائم کے ٹوٹنے سے ہم کوئی بھی ارادہ کرتے نا ارادہ کیا کسی کام کو یہ کر کے رہیں گے میں وہ ارادہ کیا اب نے ارادہ کر لیا ہوتا نہیں ہوتا آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو رب تبارک و تعالیٰ کی پہچانی اسی سے ہوئی ہے کوئی ہے میرا دل جس کے قبضے میں ہے کوئی ہے میرا دل جس کے قبضے میں ہے مور علی ندی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو پہچانا ہی مالک اسی بات پر ہیں. یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے ہیں یہ ارادے کا بننا پھر وہ ارادے کا ٹوٹ جانا نیت کا کرنا کسی کام کی پھر اس نیت کا ٹوٹ جانا بہت ساری نیتیں ہم کرتے رہتے ہیں ارادے کرتے رہتے ہیں روزانہ سوچو بیچار کرتے رہتے ہیں ایسا کریں گے ویسا کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ عظائم عظائم ہیں عظیمت عزائم جو ہے نا کسی عزم کسی چیز کا عظیمت نہیں عزم کسی چیز کا عزم کرنا پھر اس کا ٹوٹ جانا یہ ایک یعنی کہ ربط کے وجود پر دلالت کرنے والی بہت بڑی یہ کہ مولا علی فرماتے میں نے اسی چیز سے اب اطمینان کسی چیز پر رب تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم پر اطمینان اللہ اکبر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کے ایمان کے بعد یقین کے بعد تم جو ہے میرا ذکر کرتے رہو جتنا مجھے یاد کرو گے اتنا اتنا تمہارے دلوں کو میں اطمینان کے ساتھ بھر دوں گا بتائیں یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے اتنے بڑی بات اتنا بڑا نسخہ خلّہ کے کائنات نے فرمایا اور ہمارے بزرگ میں حقیقت کہہ رہا ہوں جتنا بھی یقین ہماری پرانی عورتوں کو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ پر جو صبح صبح اٹھ کے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں گی جی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گی سویرے بچے ناشتہ بھی مانگیں گے تو وہ کہیں گی نہیں میری منزل رہتی ہے یا نہیں وہ اب مرنے والی ہیں وہ جا چکی ہیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں آگے والی وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کیا کیفیت ہے ان کی ہاتھ میں کبھی تصویر نظر آئے گی نہیں قرآن پاک ان کے سامنے دکھے گئے نہیں آج آگے کہیں فوت کی ہو جب مجبوراً پڑھنا پڑ جائے کہیں عورتیں جو ہیں وہ ختم پڑھواتی ہیں تو وہاں چلی جائیں گی قرآن پاک ہاتھ میں پکڑو آپس میں چوکریاں کر رہی ہوں گے تو وہ اب خواتین رخصت ہو رہی اب ان کا اطمینان اور یقین رفتار کو وطالہ پر جو ہے آج کی عورتیں ہل رہی ہیں عورتیں, عورتیں ہل رہی ہیں وجہ کیا ہے کیا؟ ان کا ایمان متزلزل ہو رہا ہے کیوں وجہ اس کی یہی ہے کہ انہیں رب تبارک و تعالی کے ذکر کی جو لذت ہے نا وہ میسر نہیں ہے جتنا بندہ ربت بارک و تعالی ذکر کے دور ہوتا جائے گا رفت بارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملنے والا ایمان ہے وہ ایمان ہی اس کے متزل ہوتا جائے گا ایک ایک چیز کے بارے میں وہ جناب شک میں مبتلا ہوتا کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف رما بخار شیمیش نہیں ابراہیم فرمایا فرمایا فرمایا علیہ زندہ شک نہیں تھا یہ حضور کا فرمان میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا شاہ فرما رہے اگر ابراہیم علیہ نے شک کیا تھا تو میں کہ ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی شک میں پڑ جائیں ہمارا تو ہم بھی شک میں پڑ جائیں شک نہیں تھا کہ رفت بارک و تعالیٰ نے کیسے انہیں اطمینان کل بھی بخشا اللہ تعالیٰ نے آپ اس طرح کریں چار پرندے پکڑ کیا کر لیں چار پرندے پکڑ لیں قرآن پاک میں بیان نہیں ہوا حدیث پاک میں بیان نہیں ہوا وہ پرندے کون سے تھے لیکن لوگ پوچھ لیتے ہیں جی وہ پرندے کون سے تھے لوگوں کا یہ سوال بنتا ہے لوگ پوچھتے ہیں جی وہ چار پرندے کون سے تھے بارہ وہ جو بھی تھے کبا ہو مور ہو تر بٹیر ہو کبوتر ہو طوطا ہو جو بھی ہو چار پرندے پکڑنے کا جو مقصد ہے اس کی طرف بندہ آئے نا چار پرندے پکڑ لیں کا اور انہیں اپنے اپنے, اپنے ساتھ مانوس کریں کیا کریں جیسے ہوتا ہے نا جانور مانوس ہو جاتے ہیں جیسے اس سال ایک ویڈیو دیکھی کہ بکرا جو ہے نا کسی بندے کے پاس رہا جب اس نے بیچا تو بکرا پیسے دیتے لیتے ہوئے مالک اس کا پیسے لے رہا تھا بکرے نے رونا شروع کر دیا بکرا سمجھ گیا Banana. کہ مجھے بیچ دیا گیا ہے وہ <س Illinois> جب گیا ہے ان کے گھر تو وہاں کچھ نہیں کھایا پیا اس نے قربانی والے دن قربان ہو گیا وہ یعنی کہ یہ انسیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں میں رکھی ہے پرندوں میں رکھی ہے ہر ایک چیز میں انسیت رکھی ہے رفتبارک و تعالیٰ نے کہ وہ مائل ہو جاتے ہیں رب رفتالیٰ نے میں فسر ہوں ہی لے کا تو انہیں اپنے سے مانوس کر لیں اچھا یہ زین میرا یہاں پر مسئلہ جتنے بھی مردہ زندہ کرنے کی باتیں آئی ہی ہیں نا کیونکہ مرزے کادیانی نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں عیسا مسیح ہوں عی صلی شام ہونے کا اس نے دعوی کیا ہے اور اسے یہ چھاتر تو تھا رامی اسے یہ شک ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ مجھ سے پوچھیں عیس علی شام تو مردہ زندہ کرتے تھے تو آپ بھی کر کے دکھائیں اس نے پھر اس طرح کی جتنی بھی آیات ہے نا قرآن کریم کی سب کا انکار کر دیا اس نے کوئی بھی مردہ اس نے کہا کہ رب تبارک وطالعہ نے صرف فرمایا ہے کہ آپ نوزب اللہ اب اس کا طریقہ دیکھیں یہ اس سے پہلے بھی ایک بندہ اور بھی یہ بکواس کر چکا ہے ابو مسلم اسفہانی اس نے بھی یہی کہا کہ یہ مردہ زندہ نہیں ہوئے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی تب... آپ کی تربیت فرمائی کہ چار پرندے اپنے پاس رکھیں رکھنے کے بعد جو ہے نا آپ انہیں بلائیں گے تو آپ کے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے اللہ تبارک وطالیہ نے فرمایا کہ اس طرح کر کے لوگوں کو آپ بلائیں تو وہ بھی آپ کی طرف بھاگتے ہوئے آئیں گے. باقی ختم ہو گئی پھر وہ جو کیفیت کے متعلق سوال تھا وہ کہاں گیا بھائی کیفا کا جو جی لفظ سامنے کھڑا ہوا کیفا تو یل موتا مولا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا وہ تو سوال پھر ایسے کیا نا فضول تھا اللہ اکبر کبیرہ بہرحال علماء نے ان کا جواب دیا ہے تو اللہ تبارک چار پرندوں کو پکڑیں انہیں اپنے, اپنے, اپنے ساتھ اپنے ساتھ مانوس کر لیں اپنی طرف مائل کر لیں اور چار پرندے پکڑنے کا حکم کیوں دیا جی آگے پھر چار پرندے مختلف پہاڑوں پر رکھنے کا حکم دیا چاروں جانب رکھنے ہیں میں کہ انہیں پکڑ کے انہیں ذبح کریں ان ان کو کوٹیں، ان کا کا بنائیں ایک چیز کون ہے نہیں ان کا جو رکھ دیں چار پہاڑوں پر رکھنے اور چاروں جانب رکھتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے جانب رکھنے کے بعد پھر ان کو بلائیں پھر ان کو آپ نے سری اپنے پاس رکھ لی سری نہیں ہوتی سر ان کے اپنے پاس رکھ لیے ان کا گوشت جو ہے باقی سارا وہ کوٹ پھاٹ کے ان کو جناب علیحد علی پہاڑوں پر رکھ دیا آپ کو پتہ ہے پہاڑ جتنا بھی قریب ہو پھر بھی بہت دور ہوتا ہے یہ ہمیں تو پہلی بار تجربہ فیصل فیصلہ اسلام آباد جا کے ہوا تھا یہاں سے گئے ہم تو اجتماع پہ ہمیں فیصل مسجد ایسی نظر آئی سامنے, <سامنے> ملتان چنگی <کی> کے پاس ہے یہ تھوڑا سا فاصلہ ہوگا ہم پیدل چل پڑے چار گھنٹے سفر کرتے رہے پھر جا کے سڑک آئی ہے سڑک پہ ایک ٹیکسی والا گزرا تو نظر ابھی بھی قریب ہی آئے ہمیں تو سمجھ آ چکی تھی یہ قریب نہیں ہے چار گھنٹے چلے ہیں پھر بھی پاس نہیں آ رہی مسئلہ ضرور ہے اس میں تو پہاڑی علاقہ تھا تو میں نے پھر ٹیکسی والے کو کہا کہ کتنے پیسے لیں گے اس نے اس وقت بھلے بخ تھے اس نے اس وقت چار سو روپیہ کہا میں نے کہا چار سو روپئے میں فیصل مس سے پہنچ جائیں گے میں نے کہا چار گھنٹے میں جو نہیں پہنچے چلو شکر ہے چار سو میں پہنچا رہا یہ ہیں پھر چار سو میں پہنچے ہم وہاں تو یہ پہاڑ جتنا بھی قریب ہو نا پھر بھی بہت دور ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے گوشت کے ٹکڑے کیے تو چار پہاڑوں پر مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر جا کے وہ گوشت رکھ دیا رکھنے کے بعد رفتبار کو تعالیٰ نے فرمایا کہ اب انہیں بلائیں یا تین کا سایہ تو یہ دوڑتے ہوئے آئیں گے صفا پربا کے ماں بہن جو کرتے ہیں ہم اسے سائی کہتے ہیں وہ دوڑتے ہیں تو یہ بھی رفتبارک وطالیہ سایہ یہ سائی کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے اللہ اکبر ایک بات سوچنے کی ہے وہ یہ ہے ایک تو یہ کہ چار پہاڑوں پر کیوں رکھنا ہے مختلف علاقوں میں ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی وہ یہ کہ فرمایا کہ اطمینان جو ہے نا آپ کے دل کو وہ چاروں جانب سے آ جائے ہیں پھر کہیں سے عدم اطمینان والی بات نہ رہے ہیں اس لیے بندہ مومن کو بھی چاہیے کہ اس کا دل جو ہے وہ ہر باطل سے الگ ہو جائے اتنا دل اس کا حق پر مطمئن ہو کہ پھر اسے نہ تو غامدی ادھر ادھر کر سکے مشرب کی طرف سے آکے کے نہ اسے غامدی ادھر ادھر کر سکے. نہ پھر مغرب کی طرف سے جیل میں ادھر ادھر کر سکے نہ پھر اسے لیبرل سیکولر لوگ ادھر ادھر کر سکے. نہ پھر کوئی اور جنا کسی کی تقریر ہیں وہ زبانی کرنے والا کو بندہ اسے دائیں بائیں کر سکے ایسا نہ ہو دل اس کا چاروں جانب سے وہ جناب ہر طرح کے شک سے وام سے محفوظ ہو جائے اللہ تبارک و کے کے دین کے ایک ایک حکم پر ایمان بھی آ جائے اور مطمئن بھی ہو جائے چار پرندے اس لیے رکھنے کا حکم دیا اور تھے پرندے رب نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اڑتے ہوئے آئیں گے اڑتے ہوئے آئیں گے پرندے تھے نا پرندے تو اڑتے ہیں بھائی قبا ہے تو وہ بھی اڑتا ہے مور ہے تو وہ بھی اڑتا ہے یہ کبے اور مور کا تو ذکر ہے نا بقاعدہ اس میں کہ مور بھی تھا اور کبا بھی تھا مور بھی ہو تو آپ کو پتہ جب وہ ایک مرتبہ اڑان بھرتا تو کتنا دور جا گرتا ہے بہت دور تک جا وہ نیچے اترتا ہے وہ تو رکت بار گوتال نے یہ کیوں فرمایا کہ یا تینہ کا یا وہ بھاگتے دوڑتے ہوئے آئیں گے دوڑنا زمین پر ہوتا ہے ہوا میں جو بندہ بھاگ رہا اسے بھاگنا نہیں کہتے دوڑنا نہیں کہتے اسے اڑنا کہتے ہیں رفتار تیز یا آہستہ کہیں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے بھاگ رہا ہے یہی کہیں گے اڑ رہا ہے وہ رفتبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پرندے جو ہیں یا تین دسا وہ بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے یہ بھی اللہ تبارک و نے انہیں مزید اطمینان بخشنے کے لیے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ یہ اڑ کر آئیں اور آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور اڑ کے آ گئے ہو سکتا ہے اور اڑ کر آ گیا ہوں اس لیے رفتبار کو تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آ وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایسے زمین سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ کے پاس اور مزے کی بات یہ ہے وہ بھاگتے ہوئے جب آئے نا آپ کے پاس سیڑھیاں آپ کے پاس پڑی ہوئی تھیں ہر ایک نے اپنی گردن اس کے ساتھ لگائی اور سارے زندہ ہوئے چند تو وہیں سے ہو جب بھاگ کے آ رہے تھے گردن بھی کٹی ہے پھر بھی بڑا ہی کو نہیں بھول رہے ببراہیم علیہ سام کو نہیں بھول رہے چار دن دانا کھلایا ہے لیکن آج کا مسلمان چار دن روٹی نہیں ایک دن روٹی کی تنگی آ جائے اپنے مالک کی شکوی شروع کر دیتا ہے اپنے مالک سے باغی ہو جاتا ہے بتائیں ببراہیم علیہ صحیح والسلام نے ان کی گردنیں بھی اتار دی ان کو کوٹ دیا اچھی طرح قیمہ بنا دیا پھر جا کے انہیں الگ الگ پہاڑوں پر پھینک دیا اللہ تبار ने تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ صحم نے بلایا تو وہ بھاگتے ہوئے آئے پہ ان کے مردوں کو زندہ کرنا کہ کی ایک کیفیت اللہ تبارک نے ان کے کیفی سوال جو تھا جواب دیا ہے وہاں پہ اللہ تبارک وطالع نے وفاداری ایسے ہوتی ہے وفاداری ایسے ہوتی ہے چار دن دانا کھلائے تو وہ اپنا مالک ابراہیم کو نہیں بھولتا حالانکہ کان ساتھ نہیں ہے آنکھ ساتھ نہیں ہے گردن ساتھ نہیں ہے کچھ بھی ساتھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بغیر آنکھوں کے بغیر کسی اور چیز کے ابراہیم کے پاس پہنچے ہیں رفت بار کو تعہ فرماتا ہے میرے بندے میں تو تجھے, تجھے زندگی عطا فرمائی میں نے کچھ بھی نہیں تھا پانی تھا تیری ماں کے رحم میں رکھا پھر اسے جناب گوشت دیا پوش دیا لوٹھڑا بنایا سارا کچھ بنایا روح ڈال دی پھر پیدا ہو گیا تو دنیا میں تجھے غذا کا انتظام کیا دنیا کی قسم و قسم کی انواع و اقسام کی تجھے نعمتیں عطا فرمائیں سارا کچھ عطا فرمایا اس کے بعد میں تو پھر بڑا ہوتے ہوتے کڑیل جوان ہو گیا پھر تجھے جناب بچے دے دیے دی دنیا کی ہر نعمت عطا فرما دی رفتار کو تعالی فرما کے پھر تھوڑی سی بات پہ آ کے تو مجھ سے بدگمان ہو جاتا ہے ہیں है, مجھ سے بدگمان ہو <تصفح> جاتا ہے <تصفح> مجھ سے ناراض ہوا پھرتا ہے اللہ اکبر کبھی ہے یہ جو لوگ رب سے ناراض ہوتے ہیں نا یہ ایسے ہی نہیں ناراض ہوتے اس کے پیچھے بہت اسباب ہوتے ہیں ان اسباب کو دور کرنے کے بہت سے ان کے پیچھے جو ہے وہ وجوہات ہوتی ہیں بندہ جو ہے نا وہ ربت و تعالی کی نافرمانی فرمانی کرتا کرتا ایسے مقام تک جا پہنچتا ہے کہ رب تبارک و تعالی اس سے ایمان ہی چھین لیتا ہے بندہ پھر بہدین ہو جاتا ہے بے ایمان ہو جاتا ہے اللہ و تعالی نے ارشا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ و ان اللہ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یقین کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے یہاں <تصفح> پہ ایک بات اور بڑی قابل غور ہے علماء فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واہیم اللہ تعالیٰ عز غلب والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے مطالعہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت والا کہہ کے یہ بتایا فرمایا کہ ابراہیم آج ت نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ مرد زندہ کیسے ہوں گے ایک وقت آئے گا میں پھر تجھ سے سوال کروں گا یہ اب تو بتا کہ زندہ کے گلے پہ چھری کیسے پھیرتے ہیں اب تو بتا مجھے اللہ اکبر بتائیں پھر ابراہیم اس جیسے رب سے سوال کیا تھا رب تبارک تعالی نے جواب عطا فرمایا رب تبارک تعالی نے صرف یہ نہیں کہا نہیں کی جبریل نہیں آئے پاس سیدھا نہیں کہا دل میں نہیں کہا وہ سوئے تھے نیند میں تھے تو نیند میں اور یہ بھی نہیں کہا کہ بیٹا قربان کریں صرف یہ رب تبارک نے فرمایا کہ اپنی پیاری شہریاں قربان, قربان کی گائے قربان کی اونٹ قربان کیا پھر سوال ہوا ہم کہ اپنی پیاری شہ قربان کرو تو کہنے لگے آپ تو پیارا میرا اسمعیری ہے وعلمن علم عزیز الحکیم اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی تو